حضور کو علم غیب نہیں دیا گیا تو ہم لوگ عالم غیب مانتے ہیں کیوں یہ آپ نے کیسے کہہ دیا حضور کو علم غیب نہیں کوئی آئے ٹی لکھ دیتے اس پر یہ آپ کو کیا الام ہوا ہے حضور کو علم غیب نہیں دیا گیا آپ نے کیسے کہہ دیا آپ تو سائل کی حیثیت میں پوچھتے کیا حضور علیہ السلام علم غیب دیا گیا آپ نے تو فتوا داغ دی تو ڈسیشن لے لیا آپ نے تو حضور کو علم غیب نہیں دیا گیا اللہ اکبر اب آئی اگر آپ نے یہ بات کہی تو آپ توبہ کیجیے اب میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں حافظ صاحب ہیں بھائی کوئی آپ ہیں حافظ صاحب تھوڑا سا قریب آ میرے جب میں آیتیں پڑھوں شریف آپ گردن ہلا رہی کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں پہلے بتا رہا ہوں سنی آئے ماں کان اللہ اکمل کن اللہ ید تبی میر رسول میشا اے عام لوگوں یہ تمہاری شان نہیں کہ اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ تم کو غیب کی باتیں بتائے اس کے لیے تو اللہ تبارک اب تعالیٰ اپنے رسولوں کو پسند کر لیتا ہے ان پر اظہار غیب فرماتا ہے ایک آئے سورج جن آخری کی طرف آئی عالم الغیب گئی فلاں فلا یوز ہرول گئے اللہ عالم الغیب اپنے غیب کے بھید کی خبر کسی کو نہیں کرتا اللہ من تد امر رسول سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے دو آئے تیسری آئے سنیں والما کا لم تکن تالم میرے حبیب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے تم کو بتا دیا گیا چوتھی آئے وما ہوا الغب بنیم ہمارا رسول غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے سب بتا دیتا ہے اور کیسے بتاتا ہے کتاب الفتن الفتم شریف نکالی آخری حصہ حضور علیہ السلام پر منافع کے نہیں یہی بات کہی جو آپ نے کہی کہ غیب نہیں جانتے یہ جی ساتھ بیٹھتے تھے اور اکیلے میں جب ہوتے تو ٹھٹا کر کے دیکھا حضور کو تو علم غیب ہے ہی ہم تو ٹھٹا تمسور مسور کر کے آگے حضور کے باہد. حضور کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا ہم تو گویا اسلامی قبول نہیں کیا اور حضور کو پتہ ہی نہیں یہ کرتے رہے کرتے رہے تھوڑی دیر تک یہ چلتا اور اس کے بعد اورنگ من سے من یقول عام منا وہ بھی یوم آخر یہ منافعدین کیا کرتے ہیں تمہارے سامنے آن کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالی وہ بھی یوم آخر آخرت دن بما ہوں بے مگر یہ ہرگز مومن نہیں ہیں یہ اطلاع حضور کو پہنچ گئی منافع یہ کہتے ہیں کہ حضور کا علم غیب نہیں ہے ہم تو ان کے ساتھ ٹھٹا تمز کر کے آ جاتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے اب اس طرح ایک مجمع لگا ہوا مسجد میں حضور منبر پر کھڑے ہو گئے فرما کیا بات میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ میرے علم پر تنظ کرتے ہیں تو اس کے بعد فرما پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو ایک صاحب تھے اس کا فائدہ اٹھایا ان کے والد کسی بچپن میں جب انتقال کر گئے تو نے اپنے ابا کا نام نہیں معلوم یہ مفقود تھا کہ ان کے ابا کو بچپن میں انتقال ہوئے جیسے بہت سے آپ دیکھا ہوگا ایسے بچپن میں ہو تو بچے بھی کسی کی گود میں پڑتے ہیں تو اپنے اما با کو جانتے ان کے ابا کو کسی کو معلوم کر کھڑے حضور میرے ابا کا کیا نام پڑھنا تیرے ابا کا نام دیا اور پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ملہ علی قاری اس کی شرح میں کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک ایک کا نام لے کر فرما فلاں کھڑا ہو نکل منافق فلاں کھڑا ہو نکل تو منافع ملا قاری کہتے ہیں ستر منافقین کو زلیل کر کے مسجد سے باہر نکال دیا اور جب باہر نکالا تو انہوں نے سازش کیا کی وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ بنایا کوئی حضور کے مقام نے ایک مسجد بنی تھی مسجد درا اور اب آئیے مسجد ان دیران کفرن کفر بین تفریقن انہوں نے ایک بیماری والی مسجد بنائی جہاں سے کفر و اس م... آ... کفر کی اور منافقت کی تفریق کرتے تھے جب انہوں نے حضور کے مقالے مسجد بنائی آج کل کے خسکوسے سننی ہوتے تو کہتے چلو اللہ ہی کو تو شدہ کر رہے ہیں ازانے دے رہے ہیں اللہ اس کے رسول کے نام کو بلند کر رہے ہیں کرنے دو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بھیج کر مسجد میں آگ لگوا جلا دی ان کی مسجد آگ لگا دی جب تم ایمان والے نہیں تو مسجد کیسے بناؤ گے تم تو اب کیا ہوا پھر حضور علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہوئے نمازیں پڑھا رہا. پھر ممبر پر کڑے پوچھو کیا پوچھنا تھا ساری تفصیل بتائی حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ قیامت تک جو ہونے والا تھا حضور علیہ السلام نے سب بتا دیا جس کو یاد رہا اسے یاد رہا جو بلا گیا وہ اس کا نقصان ہو کہ بھول گیا مگر جو باتیں ہم بھول گئے کبھی وہ بات اگر ہمارے سامنے آتی ہمیں یاد آ جاتا گھرے. یہ تو وہ بات ہے جو حضور علیہ السلام نے پہلے ہمیں فرما دی پہلے ہی بیان فرما دی تھی ہمیں تو یہ گویا حضور علیہ السلط و کا علم ہے پوری کتاب الفتن موجود ہے مشکار شریف میں آنے والے قیامت مکتر کے تمام فتنوں کی تفصیل حضور علیہ السلام نے بیان فرما دی اب آئیے چلیے آپ نے تو کوئی آیت نہیں لکھی میں پوچھتا ہوں کوئی آئے قرآن میں آپ کو مل جائے جس سے یہ پتہ لگ جائے حضور کو علم غیب نہیں ہے تو علم غیر کی نفی کہاں ہوگی بزاد حضور کے بتائے بغیر کسی نبی کو علم غیب نہیں ہوتا ہم کس کے قائل ہیں کہ اللہ کے بتانے سے حضور علیہ السلاط اسلام کو علم غیب ہے یہ کہتے ہیں ارے بتا دیا تو پھر علم غیب کیا ایک وہ سے مناظرہ ہوا تو اس نے کیا کیا اپنے جیب میں سے دس کا نوٹ نکالا کہ یہ دیکھیے دس کا نوٹ جب یہ نوٹ جیب میں تھا تب تو غیب تھا لیکن جب میں نے بتا دیا یہ دس کا نوٹ ہے اور شاہ تو الحق صاحب یہ بتائیں کہ میری جیب میں دس کا نوٹ تھا یہ علم غیب کیسے ہوا میں نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا اب سنیے دو آئے ہماری قرآن مجید سے آفر صاحب موجود فرمایا داد علائب اے میرے حبیب یہ غیب کی خبر ہے جو تیری طرف وہی کی جا رہی خدا خود اسے غیب فرما رہا اور ایک جگہ فرمایا کامین امبائی غیب نو ہی ہاں میرے محبوب یہ غیب کی خبر ہے جو تمہاری طرح وحی کی جا رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نکال دیا تو غیب کیا ہوا غیب یوں ہوا کہ لوگوں کی نظروں سے اوجل ہے اور نبی نے جان لیا وہ غیب ہے ورنہ یہ بتائیے اللہ تبارک با تعالی ہر چیز پر شاہد و موجود ہے کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی ہے نہیں کوئی احمد کہنے لگ جائے, جائے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب کیسا ہے وہ تو سب دیکھ رہا ہے تو پھر اس غیب کہاں سے آتا ہوگا کیا کہیں گے اس کی تعریف چونکہ دنیا سے وہ غیب ہے دنیا سے وہ پردے میں ہے اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کہیں گے عالم الغیب تمام غیب کا جاننے والا تو جہاں غیب کی نفی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر اللہ کے بتائے نہیں بتا سکتے صحیح نا اللہ نے ان کو دیا جیسا میں نے پڑھ واللم کا معلوم تک تعلم میرے حبیب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا تج سکھا دیا گیا بعض باتیں لوگ ہیلے بہن ادھر ادھر کے لاتے ذرا اس کا بھی جواب سن ٹھیک علم غیر سے مطالبہ کوئی صحاب حضور کے گھر آئے آنے کے بعد دروازہ کھٹکھا حضور نے فرما کون انہوں کا میں آپ نے میں کون میں کا نام بتا پھر انہوں نے میں کا نام بتایا کہ میں پھر اس نے دروازہ کھولا تو براہن قاتیہ جو دیوبندی کی جو کہ فطح اول کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا حضور تو یہ بھی نہیں جانتے کہ دیوار کے پیچھے کون ہے حضور نے پوچھا نا کہ میں کون میں کا نام بتا حضور کو یہ بھی معلوم نہیں کہ دیوار کے پیچھے کون ہے اللہ اکبر ایک ہمارے بہت بڑے علامہ گزرے ہو سکتا ہے ابھی بھی زندہ ہوں حضرت اللہ مولانا عبد السلام صاحب ایک کتاب انہوں نے لکھی علم خیر انا تیس سال پینتیس سال پہلے میں نے پڑھی تھی ربی میرے پاس موجود ہے اس میں وہ لوگوں کی سیاہی کا لگا یہ قلم اس میں ایک اعتراض ہمارے عالم ہے وہ اعتراق کیا کہ کسی نے حضور سے پوچھا حضور گھوڑے پر سوار تھے حضور گھوڑے کی کتنی ٹانگے ہیں حضور کو پتہ نہیں تھا گھوڑے کی کتنی ٹانگ حضور نیچے اترے اور جھانک کر کے دیکھ کر بتایا کہ گھوڑے کی چار ٹانگیں ہیں سبحان اللہ کیا بات کعبے بھی کس منہ سے جاؤ گے والی شرم تم کو مگر نہیں آتی ہے حضور کو گھوڑے کی چار ٹانگیں یہ بھی نہیں پتا دروازے پیچھے کیا یہ بھی نہیں پتا اب سنیے حضور نے کیوں پوچھا پوچھنے میں کوئی حکمت ہوتی ہے علم والا آدمی اگر پوچھے اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے کہاں میرے غلاموں میں تو جانتا ہوں کہ یہ کون ہے مگر میں تمہیں ایک قانون ضابطہ دینے آیا ہوں خبردار جب بھی تمہارے گھر آئے کوئی کہے کہ کون وہ کہے میں کبھی دروازہ مت کھولنا میں تو سب کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے کو سا کوئی چور آ جائے کوئی چکر آ جائے کوئی ڈاکو آ جائے کوئی بدمش آ جائے تو جب تک آنے والا نام نہیں بتایا دروازہ مت کھولنا یہ نظام دیا حضور علیہ سلا تو سلام نے کہ تاکہ تمہیں میں بچاؤں کہ کوئی بدما اچکا تمہارے گھر نہ آ جائے اس میں حکمت عزیز آنے گرامی یہ تھی اب آئیے یہ ان کی بڑی مضبوط دلیلیں بتا رہا ہوں ایک موقع پر حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ سفر میں اب اس کے بعد جب سفر سے پوچھ کرنے لگے ام مومنی حضرت آشا صدیقہ کے گلے میں ایک ہار تھا وہ گلے کا ہار گم گیا بے سی کرتے رہے کرتے رہے وہ ہار ملا نہیں ٹھیک پھر اس کے بعد کیا ہوا سب لوگ پریشان ہو گئے بہت دیر ہو گئی وہاں ٹھہرنے میں اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ وضو کا پانی ختم ہو گیا اس لیے سب لوگ پریشان ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیقی کے پاس آئے شکایت کرنے کے دیکھیں آپ کی بیٹی کی غفلت سے کتنا بڑا معاملہ ہوا اگر یہ آپ کی بیٹی غفلت نہ کرتی ہار نہ گماتی تو کتنی لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی اب آپ بتائیے نماز کا ٹائم جا رہا ہے اور پانی موجود نہیں کسی کو وضو کرنا کسی کو غسل کرنا تو نمازوں کا کیا بنے گا ابوبکر بکر صدیق ذرا سا ناراض اور گئے اپنی بیٹی کے پاس مگر وہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام ان کے ذانو اقدس پہ سر رکھ کر سو رہے تھے ابو بکر صدیق سے ایسے انگوٹھ ایسے ان کی بیٹی تھی وہ عائشہ صدیق ان کے پیچھے ایسے ہاتھ مارا کیا تم نے حرکت کی کہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو نقصان کتنے لوگ پریشان اس طریقے سے حرکت کی تم دے کتنی پریشانی اگر حضور علم غیب ہوتا تو بتا دیتے اب کیا ہوا جب اونٹ اٹھا ہے تو اونٹ کے نیچے جناب وہ ہار مل گئے جو گواںواں ہار تھا یہ بناتے لوگ دلیل اس کو آپ سنی اس کی تفصیل اگر اس کی تفصیل سنیں آپ تو اگر اللہ تعالیٰ حضور سے بعض باتوں کو مخفی رکھتا ہے ہمارے نزدیک جائے کوئی حرج نہیں اور بعد میں بتا دے کوئی حرج نہیں اس میں اب سنیے آپ ہوا یہ کہ جب نماز کا وقت جانے لگا صحابہ پریشان حیران تھے ہار گومنے کی وجہ سے تو اللہ قبار و قبا تعالیٰ نے تیمم کی آئے تنازل فرما دی پر میرے حبیب جب تمہیں پانی نہ ملے اگر غسل کرنا ہو ودو کرنا ہو اب تم مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہو لیجے صاحب کسی امت میں تیم نہیں تھا کسی میں تیمن نہیں لیکن اس امت میں تیم ہے کہ اگر آپ غسل کی حاجت ہے پانی نہ ملے تیم کر لیں آپ پاک ہیں اگر بے ودو ہیں تو آپ تیم کر لیں آپ پاک ہیں لیکن اس کے بھی شرائط مثلاً ایک میل ادھر ایک میل ادھر ایک میل سامنے ایک میل پیشے اگر یہ متخط ہو جائے کسی سے معلوم ہو یہ آپ کا اپنا تجربہ ہو اور نماز وقت آ جائے تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے گی کتاب و تیم مشکا شریف میں حدیث ہے کہ دو صحابہ کہیں سفر پر تھے اور اس میں انہیں پانی نہیں ملا تو دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد جب اپنی منزل پر آ تو ایک صحابہ نے وضو کر کے اپنی نماز لوٹائی اور ایک صاحب نے نماز نہیں لوٹائی دونوں صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ بھائی نماز ایک سامنے لوٹائی دوسرے سامنے نہیں لوٹائی کا چلو حضور سے مسئلہ پوچھ لیں یہ دونوں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ حضور ہم فلاں جگہ تھے تو ہم کو پانی نہیں ملا ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی انہوں نے اپنی نماز لوٹائی میں نے نماز نہیں لوٹائی تو جنہوں نے نماز لوٹائی حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم نے دوہرا ثواب کمایا تم نے دوہرا ثواب کمایا ٹھیک اور جنہوں نے نماز نہیں لوٹائی ان سے فرما تم نے سنت کو پا لیا تم نے سنت کے مطابق کام کیا کیا مطلب ہوا اس حدیث کا کہ تیمم کر کے کوئی نماز پڑھ لی جائے تو اس نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے جو انہوں نے لوٹائی وہ نفل ہو گئے اس لیے فرما تم نے ثواب دوہرا کمایا مگر سنت کو کون پہنچا کہ جس نے نماز نہیں لوٹائی فرما تم نے سنت کو پا لیا اب آئیے جب آئے تیمم نازل ہوئی تو حضرت اسید ابن حسیر رضی اللہ تعالم یہ صحابی رسول یہ موجود ہو انہی کی حدیث سیاح ستہ میں ہے جب آئے تیم نازل ہوئی یہ بڑی حشی خوشی ابو بکر صدی کے پاس آئے اور کہن لے گئے یا ابا بکر یہ آلے ابو بکر کی برکت ہے یہ آلے ابو ابو بکر کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیم و متا فرما دیا اور اس تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کا جب قافلہ جانے لگا جب اونٹ اٹھایا تو اونٹ کے نیچے سے وہ ہار مل گیا اب لوگ بتاتے کہ دیکھو جو معلوم نہیں تھا اس میں کیا حکمت تھی آئے تھے تیمم امت کو دینی تھی ایک بار اب لیجیے اگر یہ دلیل بناتے ہیں آپ آپ کی کتاب سے آپ کی خانہ تلاشی لیتے ہم جیسے پولیس والے گھر کی تلاشی لیتے تو آپ کی خانہ تلاشی لیتے ہم آپ کے گھر کی کتاب شما میں اور اس کے لکھنے والے کون ہیں جمع کرنے والے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سا، پانچ سات مولویوں کے اس پر دستخط حاجی عمدہ امدال مہاجر مکی کا ملفوظ ملاحظہ فرمائیے فرماتے ہیں کہ میں لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء اولیا علم غیب نہیں ہوتا ارے میں کہتا ہوں اہل اللہ جدر نظر اٹھا دے علم غیب کے پردے اٹھ جاتے اور لوگ حضرت صدیق اکبر کے ہار کے واقعی کو اپنی دلیل بناتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ دلیل نہیں ہے اصل میں علم کے لیے توجہ کا ہونا ضروری ہے اس طرف حضور کی توجہ نہیں تھی کتنا شاندار جواب دیا یہ بالکل ایسا ہے جیسے یہ حافظ صاحب آ جائیں میری مسجد میں کہ مجھے تراوی پڑھان میں کو بھائی مولانا صاحب آپ سے انٹرویو لینا کا چیز ہے صاحب انٹرویو دیجیے میں کہوں اچھا یہ جی بتائیے کہ سوریہ یاسین کا آخری رکو کہاں سے شروع ہوتا اب مولانا سوچ میں پڑ رہا ذرا ذہن بنا رہے ہیں نا تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر پڑھا پھر میں نے پوچھے فلاں آئے ہے یہ پھر بے چارے سٹ پٹا کر یاد کرنے کا پھر بتا کہ یہاں ہے کوئی احمد نہیں تھی حافظ ہی نہیں ہے یہاں ایسے ہی بول رہے ہیں ارے بھائی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے توجہ کو مفضول کرانا ہے کہ آخری رکو کہاں سے چرے رکھا یہ آئے تو کون سے پارے کون سے سپارے کون سے رکو میں ہے تو توجہ ہونی چاہیے یہ جواب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ہے شمال امدادیا انہی کے مکتب کی شبیر ہمارے پاس موجود ہے اس میں انہوں نے علم غیب کا جواب جو میں نے دیا وہ آپ کو دے دیا ہے اب تو میرا خیال ہے آ, مکمل ہو گیا ہوگا آپ کو بابر ہو گیا ہوگا آپ کو کہ حضور علیہ السلام یا تمام انبیاء کو جو بھی علم اگر اللہ تبارتعالی کا عطا ہی ہے اللہ کے بغیر عطا کیے کسی کو, کو کوئی علم کیا کوئی چیز کسی کو نہیں مل سکتی بغیر اللہ تعالیٰ کے عطا کے